ربی سر ولاۃسر ومب الخیر آج کا ہمارا سبق ہے سورت البقار آیت نمبر دو سو چھبیس سے لے کے سورت البقارہ آیت نمبر دو سو تک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یت نمبر 226 اور 227 میں اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے ایلا کے معنی قسم کھانے کے ہیں یعنی کوئی آدمی اگر قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس ایک مہینہ دو مہینے نہیں جائے گا اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کرے گا تو پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہاں اگر مدت پوری نہیں ہوتی تعلق پہلے ہی قائم کر لیتا ہے تو پھر قسم کا کفارہ ادا کرے گا اور اگر کسی انسان نے کسی مرد نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس چار مہینے سے زیادہ مدت کے لیے نہیں جائے گا یا اس نے مدت کا تعین ہی نہیں کیا وہ کہتا ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھوں گا تو پھر اللہ رب العزت نے تعین کر دیا اور کہہ دیا کہ اگر کوئی انسان یہ قسم کھاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا چار مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا وہ وقت کی تعین نہیں کرتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی ہے کہ وہ چار مہینے گزرنے کے بعد جب پورے چار مہینے گزر جائیں گے وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے یا پھر اسے طلاق دے دے اگر چار مہینے گزرنے کے بعد بھی وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا یا تعلق قائم نہیں کرتا تو پھر حاکم وقت کو اجازت ہے کہ وہ طلاق دلوا دے اسے مجبور کرے کہ یا تو وہ تعلق قائم کر لے یا پھر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ چار مہینے گزر جائیں تو اسے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ طلاق دے دے اور طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک طلاق دی نہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھائی تھی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے دنیا کے ساز و سامان کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے قسم کھا لی کہ ایک ماہ تک آپ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے کچھ آپ کے پاؤں میں موچ بھی آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانے میں تشریف لے گئے وہیں آپ رہے پھر جب مہینہ پورا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس آئے اور آیت نمبر 227 میں اللہ رب العزت ان عورتوں کی عدت بیان فرما رہے ہیں جن کے ساتھ دخول ہو چکا ہے اور انہیں حیض بھی آتا ہے یعنی ان کے شوہر ان کے پاس آئے تھے ان کی رخصتی ہو چکی تھی اور وہ حائزہ بھی تھی ان کو حیض بھی آتا تھا بالغ ہو چکی تھیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں کو اگر ان کے خاونت طلاق دے دیتے ہیں جو بالغ ہے اور اس کا خامت کی خامد بھی اس کے پاس جا چکا ہے خامت نے طلاق دے دی تو ایسی عورتیں تین حیض تک انتظار کریں گی ان کی عدت تین حیض ہے تین حیض کے بعد جب تین حیض گزر جائیں گے تو وہ جہاں چاہیں شادی کر سکتی ہیں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ولا یہ تم نماخلا اللہ حفی الحام کہ عورتوں کے لیے جائز نہیں وہ غلط بیانی کریں جو ان کے پیٹ میں ہے اس کو چھپائیں مثال کے طور پہ کوئی عورت حاملہ ہے وہ کسی کو بتاتی نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو طلاق ابھی نہ ہو حمل کے بعد میری عدت پوری ہو اس لیے وہ چھپاتی ہے کسی کو بتاتی نہیں کہ میرے پیٹ میں ہے کچھ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جائز نہیں وہ چھپائے کیونکہ اس کے بہت سارے بدترین نتائج اس کے ظاہر ہوتے ہیں بچہ اپنے خاندان حق کے وراثت سے محروم ہو جاتا ہے اور بھی اس کے بہت سارے نقصانات ہیں اللہ فرماتے ہیں اسے چھپانا نہیں چاہیے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خامت جو ہے یہ رجوع کا حق رکھتا ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر خامت کے حقوق ہیں تو بیوی کے بھی حقوق ہیں کیا بیوی کے حقوق ہیں کہ بیوی کو اس کا حق دیا جائے اس کو کھانا پینا اچھا برتاؤ رہائش رہائش جو بھی اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ بیوی کا کیا حق ہے اللہ کے نبی نے کہا تھا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ اس کے چہرے پہ نہ مارو اسے گالی نہ دو اسے قطع تعلق ہی نہ کرو مگر گھر میں ہی پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بیوی بی کے بھی حق ہیں خواب کے بھی حق ہیں لیکن والی رجال علیہ دراجہ خواتوں کو جو خامد حضرات ہیں ان کو ایک مقام مرتبہ حاصل ہے خرچ کرنے میں اطاعت کرنے وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے فطری قوتوں میں انہیں درجہ حاصل ہے میراث میں انہیں ڈبل حصہ ملتا ہے طلاق و رجوع کا وہ حق رکھتے ہیں آئیے ترجمہ سنتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لل ان لوگوں کے لیے جو یولونہ قسم کھا لیتے ہیں من منساحم اپنی عورتوں کے پاس جانے سے تربس انتظار کرنا ہے اربات اشہورن چار مہینے ف پھر اگر وہ لوٹ آئیں رجوع کر لیں پس بے شک اللہ بخش نے والا رحم کرنے والا ہے وہ ان اور اگر اعظم وہ پختہ ارادہ کر لیں الطلاء کا طلاق دینے کا بے شک اللہ سمیعون خوب سننے والا جاننے والا ہے ولمت تو اور طلاق یافتہ عورتیں یا تربس انتظار میں رہیں انتظار میں رکھیں بھی انفس اپنے آپ کو صلاست کرو ان تین حیض تک تین حیض ان عورتوں کی عدت ہے جو طلاق یافتہ ہے اور خامت بھی ان کے پاس آ چکا ہے ولا یہاں اور نہیں حلال ان کے لیے اینک تمنا یہ کہ وہ چھپائیں ماں اس کو جو خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا فی ارحامی ہنہ ان کے رحموں میں ان کننا اگر وہ ہیں ایمان رکھتی اللہ اور یوم آخرت پر وبولہ اور ان کے خامد احق کو زیادہ حقدار ہیں بیرت دہنا ان کو لٹا لینے کے فضا لکھا اس مدت میں یعنی کہ تین ماہ کے اندر اندر اگر خامت چاہے تو رجوع کر سکتا ہے ان ارادو اگر وہ ارادہ رکھے اصلاح اصلاح کا والا اور ان عورتوں کے لیے حق ہے خامتوں پر مثل الذي مانند اس کے اللہدی علیہ جو ان پر حق ہے عورتوں کا جو خامدوں کا حق ہے علّہ ان عورتوں کے ذمے بالمعروفی اچھے طریقے کے ساتھ رجالی اور مردوں کو علیہ ان عورتوں پر دراجت ایک فضیلت ہے واللہ اور اللہ تعالی عزیزن بڑا غالب حکیم خوب حکمت والا ہے صدق اللہ العظیم